ہاں تو سکھر کی بات ہو رہی تھی لوگ مسجدوں پر مسجدیں بنائے چلے جا رہے تھے کوئی شفاخانے نہیں بناتا کوئی مدرسے تعمیر نہیں کرتا کوئی غریب بچوں کی مفت تعلیم کا انتظام نہیں کرتا اور تعلیم کو معاملے میں سکھر کی شورت نہیں بلکہ جن دنوں میں وہاں تھا یہ سننے میں آیا کہ سکھر میں امتحانوں میں نقل کی اتنی سہولت ہے کہ پنجاب سے بعض طالب علم امتحان دینے سکھر آتے ہیں میں نے شہر کے ایک سماجی کارکن اور اخباری نامانگار سید ایوب شاہ سے پوچھا کہ سکھر میں تعلیم میں ترقی ہوئی ہے یا تنزل اس میں بہت زیادہ تنزل ہوا ہے اس کی بیسیکل وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو اب طلبا کے گروپ تشکیل پائے ہیں ان سے یہاں پر ٹیچروں کی جو بے حرمتی کی جاتی ہے اس سے ہوا یہ ہے کہ اب ٹیچروں نے کوئی ایکشن لینا چھوڑ دیا ہے جب کہیں ایگزام ہوتا ہے تو ایگزامنر جو ہیں وہ کوئی خاص توجہ نہیں دیتے ہیں بلکہ بعض شہروں میں تو یہ حالت اس حد تک خراب ہوئی ہے کہ خود ٹیچر یہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ بلیک بورڈ کے اوپر سوال کا جواب لکھ کر دیتا ہے میں نے سید ایوب شاہ صاحب سے پوچھا کہ سکھر والوں نے اپنے شہر کا حال بہتر کیوں نہیں بنایا وہ جو سیاہ و سفید کے مالک ہوا کرتے ہیں انہوں نے اس شہر کو ترقی کیوں نہیں دی جواب ملا اس سے پہلے ہوا یہ کہ چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ تھے ان کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو تو زیادہ بنایا اور شہر کو نہیں بنایا اور اگر یہاں پر پولیٹیکل پارٹیوں کی جانب سے کارکن منتخب ہو کر آتے تو پیسے کی سیاست نہیں ہوتی یہ پیسے کی سیاست سے ہوا یہ کہ جو بھی یہاں پر میئر یا ڈپٹی میئر منتخب ہوئے انہوں نے بلدیاتی اراکین کو پیسے دے کر پرچیز کیا اور ووٹ لیا اور اس کے بعد پھر جو بلدیہ کا بجٹ تھا وہ انہوں نے بے اپنی ذات پر صرف کرنا زیادہ مناسب سمجھا یا ان کونسلروں پر خرچ کرنا زیادہ مناسب سے بنس بہ شہر کے پیسے کی سیاست یہ لفظ بر صغیر کی جدید زندگی میں بہت رواج پا گیا ہے شاید پیسے کی افراد نے بعض کام آسان بنا دیے ہیں پیسے سے اب صرف آٹا دال میز کلسی ہی نہیں بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے میں نے عبدالحلیم پیر پیرزادہ صاحب سے پوچھا کہ سکھر کے باشندے کیسے ہیں سیاست میں سماجی زندگی میں ان کا طرز عمل کیسا ہے یہ سوال اگر آپ نہ پوچھیں تو بہتر ہے کیونکہ سکھر کے شہری ہم سب اسی میں آ جاتے ہیں کچھ میں یہ کہوں گا کہ اس علاقے کی سوجھ بوجھ سوائے یہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں اس سے پہلے ایک بڑی ہم عجیب بیماری میں مبتلا تھے یہاں پر پیسے کی ریل میل بڑی عام تھی الیکشنس میں بڑے بری طرح سے پیسے خرچ کیے جاتے تھے اور اس کا مطلب یہ کہی کہ لوگوں کے ضمیر خریدنے کی بڑی حد تک کوشش کی جا رہی کی جا رہی کی جا رہی ہے سکھر کے اندر لیکن اب اس الیکشن میں اب جو الیکشن میں ہوئے میں فخریہ کہہ سکتا ہوں پھر لوگ سکھر کے لوگ اس چیز سے نکل گئے اور باتوں باتوں میں وہ موضوع چھڑ گیا جس نے تمام باشول ذہنوں کے سارے تار چھیڑ رکھے ہیں وہ جو دلوں میں فرق آ گیا ہے وہ جو گھروں میں بٹوارا ہو گیا ہے وہ جو محبتوں میں کمی آ گئی ہے وہ جو نفرتیں دبے پاؤں داخل ہو گئی ہیں زندگی میں ان کی بات سندھ میں نہ چھڑتی تو کہاں چھڑتی میں نے عبدالحلیم پیر پیرزادہ صاحب سے پوچھا کہ اس باہمی نفاق کی بنیاد کب اور کیوں پڑی یہ تو کچھ جو نفرت بڑھی وہ ون یونٹ کے زمانے میں بڑھی ورنہ آپ جہاں پر سندھ میں جو پنجاب کے لوگ یا پٹھان آباد ہیں ان سے بات کر کے دیکھیں ون یونٹ بننے سے پہلے کبھی کسی میں اس قسم کی بات نہیں تھی جو ون یونٹ کے بعد بتا ہوئی اور ون یونٹ میں لازمی ہونی تھی کیونکہ ون یونٹ بنا اس لیے تھا کہ لوگوں کو ایک کو پنجاب کی زمینیں چاہیے سندھ کی زمینیں چاہیے تھیں اور سندھ کی ملازمتیں چاہیے تھیں اس زمانے میں آپ کو ہوگا ایک فارسٹ گارڈ کیا چیز ہوتی ہے فارسٹ گارڈ بھی پنجاب سے آتا تھا تو اب جہاں مقامی آدمی کو لوکل پالیٹیشینس کو بھی تو منہ دکھانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ فارسٹ وا گارڈ کی جابس سندھ میں رہنے والے کو ملے اس کے لیے بھی آپ پنجاب سے آدمی لا رہے ہیں چلو بھائی ٹیکنیکل جاب ہو کوئی بیوروکریٹک ہائی بیوروکریٹک جاب ہو جس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہو تو وہ تو آدمی سمجھ سکتا ہے لیکن یہ چیز تو لوگوں نے برداشت نہیں کی اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہماری جدوجد تو اس میں کم تھی لیکن ان کا جب کام پورا ہو گیا زمینیں لوگوں نے لے لیں جابس لوگوں نے لے لیں پھر ون یونٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی جیجا صاحب نے ون یونٹ توڑ دیا ایک شام پہلے میں سکھر کی نصرت کالونی چار کی ایک گلی میں ایک چارپائی پر بیٹھا ایک بزرگ عظیم الدین صاحب سے باتیں کر رہا تھا وہ پینتیس سال سے سکھر کے اس علاقے میں آباد ہیں اس شہر کو اور شہر والوں کو ان کی ضعیف آنکھوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے عظیم الدین صاحب سے پوچھا کہ جب آپ پہلے پہل سکھر آئے تھے تو کیا اس وقت سندھی غیر سندھی کا جھگڑا تھا نہیں جی اس وقت بالکل نہیں تھا ہمارے بھائی جو سندھی یہاں کے مقیم تھے انہوں نے بڑی مدد کی ہماری اور بہت ہمدردی کرتے تھے اور کسی قسم کا کوئی بھی فساد یا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا اور بڑی ہم مل جل کے رہتے تھے پھر یہ اختلاف کب ہوا کیوں ہوا تو اب یہ تو یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ آگے چل کے اب اس موقع پہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے جو اناسی لوگ ہیں انہوں نے آپس میں لڑوانے کی کوشش کی تو اپنے مفاد کے لیے مثال اس پر یہ ہوا کہ ہم لوگوں خود بے بخوبی جو آپس میں یعنی لڑتے یا یا فسادوں میں مبتلا ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ بات تمام رات میرے ذہن میں گونجا کی میں جا کر اپنے ہوٹل کے کمرے میں سو گیا صبح کی پہلی کرن نے کمرے میں آ کر مجھے جگایا اور میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو سامنے میری آنکھوں کے بالکل سامنے سکھر بیراج کھڑا تھا مجھے کتابوں میں لکھی وہ ساری باتیں یاد آ گئیں چار ہزار سات سو پچیس فٹ لمبائی سکھر بیراج پہلے لوئڈ بیراج کہلاتا تھا اس وقت کے بمبئی کے کورنر کا نام بھی تھا انہوں نے یہ عظیم الشان براج بنانے کی سوچی تھی 1923 میں یہ بننا شروع ہوا جنوری 1932 میں یہ پورا ہوا اس میں 60-60 فٹ کے 46 در ہیں اس سے سات نہریں نکلتی ہیں جن کی مجموعی لمبائی 400 میل ہے اس سے سندھ کی وہ زمینیں سراب ہوئیں جنہوں نے پہلے کبھی پانی کا قطرہ بھی نہیں دیکھا تھا اس سے آبپاشی کا جو نظام وجود میں آیا وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا نظام پاشی تھا ہاں ایک دلچسپ بات یاد آئی سنا ہے سکھر براج کے پرانے کاغذوں میں اس وقت کے حکام نے لکھا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں سے کام نکلوانے کے لیے کبھی کچھ پیسہ وغیرہ دینا پڑے تو دے دیا جائے بس کام ٹھیک ہونا چاہیے مطلب یہ کہ پیسے کی سیاست اس زمانے میں بھی چلتی تھی ہاں تو سورج اونچا ہوا تو میں ہوٹل سے نیچے اتر آیا اور دریا کے کنارے چلتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں بلسہا برس سے پرانی کشتیاں دریا میں کھڑی ہیں اور مل ان کے اندر آباد ہیں کئی ملاحوں نے آواز لگائی چلیے صاحب دریا کی سیر کریں گے اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان ملاحوں میں ایک خاتون بھی تھیں میں ان کی کشتی میں جا بیٹھا انہوں نے گلابی جوڑا پہن رکھا تھا اپنا دوپٹہ انہوں نے کمر کے گرد باندھا شلوار کے پائچے اونچے کیے اور مردوں کی طرح کشتی کھینی شروع کر دی جب کشتی ساحل سے ذرا دور نکل گئی تو نظر آیا کہ ساحل پر نہ جانے کتنے ندیدے کھڑے خاتون ملح کو یوں گور رہے تھے کہ بس چلے تو خدا جانے کیا کریں مگر خاتون ملح نے ادھر آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا میں ان سے باتیں کرنے لگا میں نے پوچھا کب سے چلا رہی ہو یہ کشتی ہم بچپن سے چلا بچپن سے بچپن میں تو تم بہت چھوٹی ہوگی چھوٹی ہوئی ہم بھائی مگر اس میں تو بہت زور لگانا پڑتا ہے میں نے تو لگتی ہے سارا چلا ہاتھ پیر نہیں دکھتے اس میں کافی آمدنی ہو جاتی ہے گمن والے آتے ہیں تو یہ ایک اور یہاں ایک عورت کشتی چلاتی تھی وہ ابھی کوئی بتا رہا تھا مر گئی اس کا کیا قصہ کیا ہوا تھا پیٹ والی اچھا پھر مر گئی میں دریہ کے سیل سے لوٹنے لگا تو سائل پر ایک بوڑے ملہ کو دیکھا جو یوں بیٹھا تھا تو اس کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر دھرا تھا میں اس سے بھی باتیں کرنے لگا سنیے کیا آپ کے بزرگ بھی دریہ میں انہی کشتیوں میں رہتے تھے بابا ڈھاڈا ہمارا سارا پانی میں کہیں اور مکان نہیں آپ کشتی میں رہت تو نہیں ادھر کشتی میں رہتے اور آپ کی آمدنی کا ذریعہ کیا آمدنی یہی ہے ہم کشتی میں کھڑے ہے کوئی مچھلی بیچتے ہیں کوئی مہاگیری کرتے مچھلی مارتے اور ہمارا کاروبار نہیں تو آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں یا وہ اسکول جاتے ہیں کوئی یہی کام کرتے اور یہ جو عورتیں یہ کشتی چلاتی ہیں یہ سیر کراتی ہیں یہ عورتوں کو یہ کام تو ملدوں کے کرنے کا ہے عورتیں کیوں کرتی ہیں بس کسی کی دل ہے اچھا ان کی کافی آمدنی ہو جاتی ہے لوگ مسافر نہیں نہیں اتنی ہے ہے آمدنی تھوڑی آپ کو حکومت یا پولیس والے پریشان تو نہیں کرتے اجازت ہے رہنے کی ہاں ہم کو کوئی سکتے کاروبار کے جگہ مکان نہیں ملتا ہے کوئی پلاٹ نہیں ملتا ہے خالی پہ ہم کیا کریں ادھر رہتے ہمارے کوئی روکتے نہیں ویسے اگر آپ کو مکان یا پلاٹ مل جائے تو آپ یہ کشتیاں چھوڑ جائیں گے چلے جائیں گے شہر میں رہیں گے اس روز سکھھر میں بڑا جشن تھا شادیاں نے بج رہے تھے لوگ ناچ رہے تھے ہر ایک خوش تھا میں سمجھا کسی کا بیاہ ہے پتہ چلا کہ دو لڑکوں کی ختنہ ہے اس کی خوشی میں نہ صرف گھر والے بلکہ محلے والے بھی ناچ رہے ہیں خوب ہیں یہ لوگ اور خوب ہیں ان کی خوشیاں سکھر میں میرا قیام تمام ہوا اپنے میزبانوں کا شکریہ ادا کرنے دوبارہ نصرت کالونی گیا تو کسی دینی مدرسے میں میلاد النبی کی تقریب تھی اور کسی خوشگلو نعت خاں کی آواز گنبدوں اور میناروں سے اتر کر دلوں کے اندر تک چلی آ رہی تھی میں ادب سے وہیں بیٹھ گیا اور سکھر اور مدینے کے درمیان سارے فاصلے مٹنے لگے تڑپ جہوں دل میں در نبی کے لیے بڑا آسار میرے <تصفح> میں منتظر ہوں مدینے کی حاضری کے لیے میں منتظر مدینے کی حاضری کے لیے بڑا سا ہے یہ نات رسول مقبول تمام ہوئی سکھر کا میرا سفر بھی خاتمے کو پہنچا اندھیری گلیوں میں دینی مدرسے کے کمکموں کی ہلکی ہلکی روشنی تھی جس میں ملگجے کپڑے پہنے کس کر چوٹیاں چھوٹی چھوٹی لڑکیاں کھیل رہی تھیں وہ کھیلتی جاتی تھیں ہستی جاتی تھیں چاندی جیسی کھنکتی ہنسی تھی ان کی چاندی ہی جیسی پیشانیاں تھیں جن سے بچپن کی شوائیں کرن کرن پھوٹ رہی تھیں اس روز دل سے بڑی دعائیں نکلیں کہ خدا کرے یہ گلیاں یوں ہی ہسی بستی رہیں اور سکھ کے نگر میں یہ ہسی یوں ہی گونجتی رہے یہ نسلیں شاد رہیں آباد رہیں اور جو خواب دیکھیں وہ خواب پورے بھی ہوں